جوتے پہنا بلا ایک دور دراز علاقے میں ایک کسان اپنے تین بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا مارکی سب سے چھوٹا بیٹا اس کا سب سے چہیدہ تھا جب کسان فوت ہو گیا تو اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے چکی دوسرے کے لیے گدا اور تیسرے کے لیے بلا جس کا نام پس تھا براثت میں چھوڑا دونوں بڑے بھائی خوش ہو کر مارکی کا مزاق اڑانے لگے مارکی بہت دل برداشتہ ہوا اور حیران تھا کہ اس کے والد نے اس کے لیے بلا کیوں چھوڑا آئے آئے آئے ایک کے پاس چکی دوسرے کے پاس گھا اب میں کیا کھاؤں اور تم کو کیا کھلاؤں پھر ایک ایسا موجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر مارکی حیران رہ گیا میرے آغا, آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں پوش, تم بات کر سکتے ہو ایک بلا مجھ سے بات کر سکتا ہے میں تو اور بہت کچھ کر سکتا ہوں बस मुझे एक थैला और जूतों की एक जोड़ी दिला दें और फिर देखें मैं क्या कर सकता हूँ मार्की अभी भी बहुत हैरान था उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो जूतों और थैले का बंदोबस्त कहां से करे लेकिन बिल्ले की बातें सुन कर उसकी उम्मीद जागी चलो दिया तुमको थैला और जूते देखता हूँ अब क्या करते हो मार्की अपनी जमा कु लेकर मोची के पास पहुँच गया मोची उसकी अजीब और गरीब फरमाइश सुनकर हैरान रह गया बिल्ले के लिए जूते वाकई हाँ बिल्कुल पुस को जल्द ही उसके जूते और बड़ा थैला मिल गया लो भाई हो गए तुम्हारा सारा इंतजाम अब बताओ क्या करोगे सबसे पहले होगा रात के खाने का इंतजाम उस खरगोश पकड़ने की जगह पहुँचा اس نے اپنے تھیلے میں سے کچھ گاجرے اور دوسری سبزیاں ڈال کر وہاں کھلا چھوڑ دیا اور خود درک کے پیچھے جا کر چھپ کے انتظار کرنے لگا تھوڑی ہی دیر میں کچھ خرگوش تھیلے میں کچھ کر کھانا کھانے لگے بہت جلدی سے درخت کے پیچھے سے نکلا اور تھیلے کا منہ بند کر دیا بک دیا پھر وہ مارکی کے پاس گیا یہ رہا ہمارا کھانا بوس تم ہمارے لیے خرگوش لائے شکریہ انہوں نے ایک مزے دار اور بھرپور کھانا کھایا اور کچھ اگلے دن کے لیے بھی رکھ دیا اگلے دن پس پھر اسی جگہ پہنچا اور اسی طریقے سے مزید خرگوش پکڑ لیے واپسی کے راستے میں اس نے بادشاہ کے محل جانے کا ارادہ کیا لیکن محافظوں نے رستہ روک لیا حضرات مجھے اندر جانے دے میں بادشاہ کے لیے تحفیل آیا اگر انہیں پتا لگا کہ آپ نے اندر جانے نہیں دیا تو ان کو برا لگ سکتا ہے جو جوتے بھی پہنا ہے. سلامت دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اسے کو جانے دو محافظوں نے اسے دیا جب دربار میں پہنچا تو بادشاہ کرتا دیکھ کر حیران رہ گئے بادشاہ سلامت میرا نام پوس ہے اور میرے مالک مارکی آف کیربس ہیں انہوں نے آپ کے لیے خرگوشوں کا یہ توفہ اور سلام بھیجا ہے انہیں قبول فرمائیے ارے واہ کیا جادو گئے ہے بڑی خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر اپنے مالک سے کہنا ہم نے ان کا تحفہ قبول کیا اور ان کے اس عمل کی قدر کرتے ہیں شکریہ بھائی سلامت شہزادی جوتے پہنے بلے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہم تمہیں جوتے پہنا بلّا بلائیں گے خیال رکھو یہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اسے سے عمدہ ترین دودھ اور ملائی دینا فریگو بادشاہ کے ملازم نے حکم کی تعمیل کی اس نے خوشی خوشی سارا دودھ پی لیا اور محل سے چلا گیا واپس جا کر اس نے سارا ماجرہ ماں کی کو سنایا جوتے پہنا بلا <laughs> تم شاہی خاندان سے ملے مجھے بتاؤ شہزادی کیسی ہے بالکل اس دودھ ملائی کی طرف پیاری تھی جو انہوں نے مجھے کھلائی خوبصورت آواز اور خوبصورت دل والی میرے خیال میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے میں میں تمہارا مالک ضرور ہوں لیکن کوئی شہزادہ نہیں اس کی شادی تو ایک بڑے محل والے سے ہوگی اس نے کچھ نہ کہا لیکن وہ ہر روز محل میں بادشاہ کے لیے ایک یا دو خرگوش کا تحفہ لے جاتا تھا جلد ہی یہ بات پھیل گئی کہ ایک بولتا ہوا بلا ہے جو اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے اور بادشاہ کے لیے تحفے لے جاتا ہے کچھ دور ایک بڑے سے محل میں ایک بڑا سا دیو رہتا تھا جو بھی اس کے محل کے پاس سے گزرتا وہ اسے کھا جاتا بہادر پش اس دیو سے ملنے اس کے محل پہنچا اور اس کے دروازے پہ دستک دیو نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے ایک جوتوں والا بلا دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا یہ کیا ہے ایک جوتوں والا بلا اور ایک بلّا جو کہ بات بھی کر سکتا ہے یہ تو بولتا بھی ہے ایک منٹ ایک منٹ یقیناً وہی جوتوں والے بلے ہو جس کے بارے میں میں نے سنا ہے اور آپ یقیناً وہ طاقتور اور خطرناک دیو ہیں جن سے سب لوگ ڈرتے ہیں دیو اپنے بارے میں یہ سن کر بہت خوش ہوا खुश के मुझे बिल्ले खाना पसंद नहीं आ जाओ अंदर उस के अंदर उस के चला गया, दियो ये सोच रहा था की वो उससे मिलने क्यूँ आया है बोलो कैसे आना हुआ असल में मैं आपकी जादुई ताकतें देखना चाहता हूँ मैंने सुना है की आप खुद को किसी भी जानवर में तब्दील कर सकते है सच है ये کیا میں ابھی دیکھ سکتا ہوں بڑا اچھا لگے گا مجھے دیو ایک اور لیکن? کیا آپ تھوڑے چھوٹے جانور میں تبدیل ہو سکتے ہیں کیوں کہ آپ کافی بڑے دکھتے نا میں کسی بھی جانور میں تبدیل ہو سکتا ہوں اب یہ دیکھو اور پھر وہ ایک چوہا بن گیا اس کو اسی لمحے کا انتظار تھا اس نے جلدی سے چوہے کو پکڑا اور کھا گیا ہاں کافی دنوں بعد بڑا موٹا چوہا کھایا وہ سر اٹھا کے محل سے باہر آیا ہر کام منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا وہ واپس گھر آیا آج خرگوش نہیں لائے چلے آقا ندی کنارے چل کر نہاتے ہیں اب بھی ہاں ہاں چلے میرے ساتھ بھروسہ رکھے مارکی شش و پن میں پس کے ساتھ دریا کی طرف چلا گیا وہ دریا کنارے نہ نہانے لگا اس نے جلدی سے اس کے کپڑے اٹھائے اور ایک پتھر کے نیچے چھپا دیے قریب سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی اس کو معلوم تھا کہ بادشاہ اپنے خاندان کے ساتھ ہفتے میں ایک دن اسی راستے سے گزرتے ہیں جیسے ہی سواری قریب پہنچی وہ زور زور سے چلانے لگا پہچانی طرف نہا رہے تھے دریا میں کوئی ان کے کپڑے چرا کر لے گیا اور اتنی ٹھنڈ ہے اگر کپڑے نہ ملے تو وہ یقیناً بیمار ہو جائیں گے میری مدد کیجیے آقا سپاہی ہمارے پاس موجود سب سے عمدہ کپڑے لے کر مارکی کے پاس جاؤ اور انہیں عزت سے ہمارے پاس لاؤ سپاہی شاہی لباس لے کر دریا کی جانب بھاگے اور کچھ ہی دیر میں پس کا مالک سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچا وہ شاہی لباس میں ایک ہستین شہزادہ لگ رہا تھا جیسے ہی شہزادی نے اپنی شاہی بگی سے باہر جھانکا مارکیس کی نظر اس پر پڑی او oh, مارکی کتنا ہستی شہزادہ ہے شہزادی جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا مارکی اپنے میں واپس آیا اور بادشاہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اس احسان کے لیے بہت بہت شکریہ ارے نہیں نہیں تمہارا شکریہ آخر کار ہماری کیربس کے مارکی سے ملاقات ہو ہی گئی تمہارے بھیجے ہوئے تحفے ہمیں بہت پسند آتے ہیں ہم تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں جو یہ سب دیکھ رہا تھا بادشاہ سلامت ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے محل چل کر ہمیں اپنی خاطر توازوں کا موقع دیں مارکی نے حیرانی سے محل اس نے اشارہ کیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مارکی نے پس پہ بھروسہ کرنے کا ارادہ کیا ہاں ہاں بادشاہ سلامت آپ میرے ساتھ میرے محل چلے اور ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیں چلو تو پھر چلتے ہیں مارکی شاہی بگی میں سوار ہو گیا اور اس بگی کے آگے آگے दौड़ने لگا وہ دیو کی ریاست کی طرف چل دیے دیو کے کھیتوں میں بہت سارے کسان کام کر رہے تھے उस ان کی طرف گیا اور ان کو خبردار کیا ہوشیار ہو جاؤ بادشاہ کی سواری تشریف لا رہی ہے اگر کوئی تم سے پوچھے یہ کھیت کس کے ہیں تو کہنا کیرا بس کے مارکی کے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کہا تو تمہارے سر قلم کر دیے کسانوں نے ڈر کر ہامی بھر لی بادشاہ کی سواری جب وہاں سے گزری اور بادشاہ نے کسانوں کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا یہ زمینیں کس کی ہے کس کے لیے کام کرتے ہو? کے مارکی کے لیے حضور بادشاہ اور اس کا خاندان یہ سن کر بہت متاثر ہوئے بس کے مالک کیا بڑھیا زمینیں ہیں تمہارے پاس شکریہ حضور جیسے ہی شاہی بگی دیو کے محل پہنچی پس ان کے لیے پہلے سے موجود تھا ساری تیاریاں پہلے سے مکمل کر رکھی تھی بادشاہ اور باقی لوگ بگی سے اترے اور محل کی تعریف کرنے لگے واہ کیا عالیشان محل ہے آہا, واقعی. مارکی کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ اس کا محل ہے میرے حضور کیا کے محل میں آپ کا خوش آمدید آئیے ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیے اس دن مارکی اور نے شاہی خاندان کے ساتھ بڑی ہی شاندار دعوت کی جس میں مختلف قسم کے لذیذ کھانے موجود تھے مارکی اور شہزادی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا بادشاہ اور ملکہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے قابل شہزادہ مل گیا ہے بادشاہ نے مارکی کو وہ کہا جو مارکی نے کبھی سوچانا تھا شہزادہ مارکی ایک بادشاہ نہیں ایک باپ کی حیثیت سے پوچھتا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا پسند کرو گے میرے حضور میرے لیے یہ بھائی سے فخر بات ہوگی جلد ہی مارکی اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ شہزادہ بن گیا مارکی اپنے والد کا شکر گزار تھا جنہوں نے اسے یہ بلا دیا اس کو پھر کبھی خرگوشوں کا شکار نہیں کرنا پڑا وہ شہزادہ اور شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی محل میں رہنے لگا